بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعْ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا پھر انہوں نے دوسرے جنوں سے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے امام احمد بخاری مسلم اور ترمزی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ سوکھے اوکاز کی طرف روانہ ہوئے جو اس زمانے میں مکہ سے قریب ہی ایک بازار تھا اس وقت شیاطین کو چھپ کر آسمان کی خبر سننے سے روک دیا گیا تھا اور اس کی کوشش کرنے والے شیاطین کو انگاروں سے مارا جانے لگا تھا جب شیاطین بے مراد واپس آئے تو ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آسمان کی خبر سننے سے قطعی طور پر روک دیا گیا ہے اور ہمیں انگاروں سے مارا جانے لگا ہے شیاطین نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے جس کے سبب ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا گیا ہے اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف جاؤ اور حقیقت حال کا پتہ لگاؤ چنانچہ جو شیاطین تہامہ کی طرف گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی نخلا میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوق وکاز جانا چاہتے تھے اور اس وقت صحابہ اکرام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے جنہوں نے آپ کی تلاوت غور سے سننے کے بعد کہا کہ یہی وہ قرآن ہے جس نے ہمیں اب آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا ہے اور وہ مسلمان ہو گئے جب وہ جن اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں بنائیں گے اسی موقع سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قل اوحی الی استمع نفر من الجن نازل فرمایا ماوردی نے لکھا ہے نمبر ایک بظاہر جنہوں نے آپ کی زبانی قرآن سنتے ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح جنوں کے لیے بھی رسول بنا کر مبعوث ہوئے تھے نمبر تین قریش کو بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے قرآن سن کر اس کی معجزانہ شان کا اعتراف کر لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے نمبر چار انسانوں کی طرح جن بھی احکام شریعہ کے مکلف ہیں نمبر پانچ جن ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری زبانیں سمجھتے ہیں